بسم اللہ الرحمن الرحیم صحمد اللہ علی محمد, آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت میں موجود تمام خارہ گرامی اور سامعین کو شمو سے باقی سلام عرض کرتے ہیں شکو اللہ آبت سلسلے درس باب و زکۃ درس نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو دو سے آپ لوگوں کی برقرار تک آج کے درس پہنچا رہا ہوں. آج کے درس میں صدقہ جو زکوٰۃ آپ نکالیں گے تو آیا تمام یہ جو آرٹ گروہ مستحقین کا ان سب کو تقسیم کرنا چاہیے کوئی بھی آپ صدقہ نکالیں یا کسی ایک کو پورا پورا صدقہ دے سکتے ہیں اس سلسلے میں تو حضرت شاہ فرماتا ہے ولا الزم القسم صدقہ تو ولا الزم لازم نہیں ہیں قسم یہ کہ آپ تقسیم کریں صدقہ تو یا آپ کے صدقے کو یعنی آپ نے زکوٰۃ جو نکالنا ہے فرض کریں دو ہزار نکالا پانچ ہزار نکالا اس صدقے کو لازم نہیں ہے عالٰ جمیل اصناف المسکورہ یہ کہ تقسیم کریں تمام آرٹ گروہوں پہ جمی تمام اصناف صنف کی جمع گروہ مذکورہ جو ذکر ہو چکا اوپر ہاں جی فقیر مسکین وغیرہ یہ آرٹ گروہ پر برابر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے بل یہ جو, جو بلکہ جائز آئیں یہ ہوتی ہے یہاں آپ اپنے صدقے کو دے دیں زکوٰۃ کو دے دیں فقیر انوادن ایک ہی فقیر کو پوری سفر آپ نے پچاس ہزار ایک لاکھ بھی آپ کا زکوۃ ہو آپ ایک فقیر کو دے سکتے ہیں تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے ایک فقیر کو دے دیں گے تو وہ امیر ہو جائے گا تو متن کوئی بات نہیں امیر ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے ہمتیں وعلیٰ بادشاہ کوئی حرض نہیں بیاں یستہ انی الفقیر یہ کہ فقیر بے انیاس ہو جائے ان یاسین غنی ہو جائے فقیر بھی صدق آتی ہے آپ کے صدقے کی وجہ سے ہاں جی آپ نے پچاس ہزار دے دیا ایک لاکھ دے دیا اس سے اس نے کوئی کاروبار شروع کیا اس کی زندگی بن گئی تو الحمدللہ اور بھی زیادہ اچھا ہو گیا ایک بندے کا نے پیر پر کھڑا کر دیا ایک فقیر مسکیم کو تو ایک دفعہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں لاکن لایا جو تو لیکن البتہ آپ کے زکا سے وہ امیر ہو گیا وہ غنی ہو گیا تو اس کے بعد پھر نہیں دے سکتے ہیں لاکن لایا جز لیکن جائش نے یہ ہوتی ہوئی ہے کہ اس کو پھر زکوٰۃ دے دیں بعد الغنہ غنی ہونے کے بعد ہاں جی آپ کے ماں سے وہ ہنر مناظمی تھا کوئی ہنر چلایا کوئی کام چلایا کوئی کاروبار چلایا تو اس سے وہ غنی ہو گیا تو پھر نہیں دے سکتے ہیں لایا جز یہ ہوتی ہوئی ہے کہ اس کو زکوۃ دینے جائز دیں بعد الغنا آپ کے زکوۃ کی وجہ وہ غنی ہو گیا لہٰذا غنی ہونے کے بعد داعش جائش نہیں ہے لیکن اگر بدقسمتی سے اولا ازالغینا ہو اگر اس کی جو غینا ہے وہ ہاں وہ ہو جائے وہ پھر غریب ہو جائے ہاں جی جو آپ نے دے دیا کچھ ایسا چلا پھر غریب ہو جائے تو یہ جو ہے پھر اس کو دینا جائز ہے کیونکہ آپ پھر غریب ہو گیا غریب ہونے سے زکوٰۃ دینا جائز ہے تو یہ جو ہے آپ اپنی زکوٰۃ کو ایک ہی سائل کو ایک ہی محتاجہ ساز کو ایک ہی دارے کو دے سکتے ہیں جو جہاں صحیح مصرف ہو زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کا صحیح مصرف ہو تو وہاں دے سکتے ہیں آگے فرماتے ہیں ولا یا جو, جو جائس نہیں ہیں یہ غیرسادات غیرسعادات کو امّتی لوگوں کے لئے جائس نہیں ہیں کہ وہ اپنی زکوٰۃ وغیرہ دے دیںت السادات اپنی زکوٰۃ سعادات کو دینا جائسی ہیں سعادات خود اپنی زکوۃ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اپنی فطرہ بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں لیکن غیرسعادات جو ہے اپنی زکوٰۃ سعادات کو دینا جائز نہیں کیونکہ یہاں فرمائیں غیرات کے لیے انجیت وسادات غیرسعادات اپنی زکوٰۃ سادات کو دینا چاہیے یعنی سادات سے مرت کون عانل ہاشمین حضرت ہاشم جو پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے ان سے پھیلے ہوئے لوگ ولمتلبین اور حضرت عبد المطلب سے پھیلے ہوئے لوگ و ماولیم اور ان کے جو باقی رشتہ داران ہیں ان کے ورثہ ہیں بعد میں آنے والے نسلیں ہاں جو قیامت تک جاری رہے گا تو ان کو جو ہے زکوٰۃ دینا ہاں جی جائسے نہیں ہیں تو آج ہمارے درمیان جو سادات نظام وہ بھی اسی مطلوین میں آتا ہے ہاں جی جا آگے جائیں تو ہاشمی میں بھی چلا جاتا ہے تو ابھی تو ہمارے درمیان جو یا یاوی ہیں فاطمی ہیں ہاں جی علوی ہیں یا ہمارے درمیان حسنی حسنی سادات ہیں جتنے ہیں برائے مس منصب کاظمی موسمی بھی ہیں وہ سب جو ہے اور ہاشمین ہی سے پھیلے ہوئے ہستیاں ہیں ہاں ان سب پر ذکات جو ہے جائز نہیں موالین ان سے پھیلے ہوئے لوگ ان کے اولاد ان کے وارثین ان کے رشتہ داران ان تمام معنی میں آ جاتے تو جائز نہیں ہے کیا جائز نہیں ہے یہ کہ دید غیر اسادات اپنے زکات کو یعنی حرسادات کو مراد حاشمین واضح ہاشم سے پھیلائے ہوئے اور متعین حضرت عبد کے باپ کو ہاشم بولتے ہیں جی تو سرسم کا دائ پر زادہ ہے <coughs> ان سے پھیلے ہوئے قیامت تگانے والے سادات کا اور ان کے مولین ان کے ہیں ان کے اولاد یعنی جو قیمت تنگاتے رہیں گے ان کے لیے جائز نہیں ہے کیا جائز نہیں اسدہ قتل واجب تھا آپ کے واجب صدقہ واجب صدقہ ایک زکات ہے ایک فطرہ ہے زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے غیر غیرسعادات کا سادات کو دینے جائز نہیں ہے وجہ کیا ہے لی شرفہم ان کی شرافت کی وجہ سے ہاں جی شراف دین اور دنیا میں جو ان کے لیے ایک بلندی اور برتری فوقیت اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے پیامبر رسول السم جن اس خاندان میں آیا اس کے بعد آئمۂ اہل بیت آیا اس وجہ سے اللہ نے ان کو ایک خاص فضیلت دیا ہے شرافت دی ہے روحانی طور پر مقام و منزلہ دیا ہے اس لیے فرماتے ہیں ان کو یہ ان کی شرافت کی وجہ سے وہاض ہے اور یہ زکوۃ وسغ المال مال کا میل ہونے کی وجہ سے ہاں اس شراحت کے ساتھ سازگار نہیں ہے اس لیے نہیں دے سکتے ہیں تو باہر یہاں جو ہے زکوۃ جو ہے ڈائریک ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں اگر سادات میں سے کوئی غریب ہے مسافر ہے تعداد میں سے اس کو ڈائریک ہم نہیں دے سکتے ہیں تو وہ محتاج سمجھ کر ہاں لیکن اگر فرض کرے ایک زیادات جو ہے ایک ادارے میں زکوٰۃ کے ادارے میں وہ کام کرے زکوٰۃ جمع کرنے کا وہ کام کرے ہاں تو وہ محنت کا جو اپنے محنت کے لیے تنخواہ کے طور پر لیتے وہ کھاتا الگ ہے ہاں جی غریب ہونے کے لحاظ بدی نے کسی محنت کے حصہ دار ہونا الگ چیز ہے وہ کام کرتے ہیں تو اس کام کے عوض میں لے لیتے ہیں اجرت کے طور پر لے لیتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت کو جمع کرنے کے لیے اس ادارے میں محنت کرتے ہیں تو وہ اس کی محنت کا مزدوری ہے جو ان اس حصے سے ان کو دیا جاتا ہے تو وہ اس حکم میں نہیں آئے گا ہاں جی کوئی شکوں میں نہیں آ جائے گا اور اسی طرح اگر آپ نے اپنی زکوٰ ایک غیرسعادات کو دے دیا تو وہ غیرسعادات کے گھر میں جو ہے غیرسعادات کا جو ہے غیرسعادات کو دے دیا خاص ایک سادات کا غیر پہ زکا اس پر قرضہ تھا تو اس غیر سادات نے اس زکوۃ کے پیسے میں جو اس کو ملا تھا صدقہ اس نے اپنا قرضہ سادات کو دے دیا تو یہ بھی اس زمرے میں نہیں آتی ہے اس طرح سادات غیر سادات کے گھر میں مہمان ہوا اور وہ اس نے زکوٰۃ کے پیسے سے وہ غریب تھا اس کو زکوات کا پیسہ ملا ہوا تھا تو اس نے اس سے جب مہمان نوازے کیا تو یہ بھی اس زمرے میں نہیں آتے یہاں ڈائریکٹ جو ہے اس کو دینا مراد ہے وہ محتاج ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ دینا یہ جو ہے جائز نہیں ہے باقی یہاں واجب صدقہ زکوٰۃ اور فطرہ واجب صدقہ ہے باقی نظر دے سکتے ہیں اور باقی تمام مشتاق صدقہ جیسے آپ دعا کے لے دیتے ہیں ہاں وہ سب دے سکتے ہیں دعا کے دینے والے مسئلہ صدقات تحفے کی طرح فرمائش حاصل نہیں وہ دے سکتے ہیں صرف واجب یہ دو چیزیں یہ نہیں دے سکتے قومس بھی دے سکتے ہیں خمس کا تو یہ لو حقدہ ہی ہے ہاں جی جیسے ابھی آئے گی سی باب میں جو معدنیات میں جو قیمتی معدنیات ان خمس واجب ہے کم قیمتی معدنیات پر خمس مصطاف ہے جو خومش خواج خامش ان میں سعادات کا حصہ ہے آلریڈی انہیں ہی کا لی ہے کیونکہ ان کے لیے زکوۃ حرام ہونے کی وجہ ہو سے اللہ نے ان کے لیے خمس میں سے حصہ رکھا ہے آگے پھر شاہ شد علیہ الحمہ فرماتے ہیں وہ تجنیت ہاں جی اس کے اور ساتھ ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتے رہوں بتا میں یہ چیز ہمارے گاؤں میں جو ہے پہلے زمانے میں سادات کو جو ہے لوگ خرید کے لے جاتے تھے علاقے میں امامت کے لیے خانقاہ مولہ عام طور پر جو ہے امام جمعے کے لیے اور ان کو جو ہے سالانہ حقوق کے طور پر جو ہے خدمت کے لیے نظر رہتے تھے غلات کے شہر میں ادنازو ہاں جی اور اخروٹ وغیرہ وغیرہ ایسے ہر کوئی چیز میں سے لکڑی وغیرہ ان کے لیے سال میں کچھ اسم کے حقوق معائن کیے ہوئے تھے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سی جگہوں پر سادات ابھی بھی خدمت کریں لیکن ان کو یہ حقوق روک دیا ہے جو کہ آبا و اجداد نے نسل در نسل ان کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے یہ چیزیں ہمارے عوام کو معلوم ہونے چاہیے یہ حقوق دینا ضروری ہے ان کے لیے کیونکہ آپ کے آبا و اجداد نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کو دینے کا اور وہ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں امام جمعہ اور جمعہ جماعت کی ذمہ داری سنبھالنا تھا ان کے اولاد ابھی بھی سنبھال رہے ہیں لیکن ہم ان کو وہ حقوق کو روکا ہوا ہے یا پہلے بس پانچ پانچ کیلو دینے کا ٹوپا دینے کا معادہ تھا ابھی تو ایک دو سے زیادہ دیکھ دیتے ہیں جان دیتے ہیں تو بھی وہ بھی بڑے محنت سما جاتے ہیں جبکہ کہ آپ کے اوپر دینا آپ کے ہوا و اجزا سے واجب ہے کیونکہ یہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اب اپنی ذمہ داری ادا کریں تو آپ کی ذمہ داری بھی آپ کو ادا کرنا ہے واجب ہے زنگرہ گرامی یہ بہت سے حقوق ہیں جو آج کل سادات کے حقوق ظاہر ہو رہے ہیں اس پوری امت کے اندر سے و تجو نیت اور نیت کرنا نہیں زکوۃ دیتے ہوئے واجب ہے ہاں جی لِ زکوۃ کے لیے بھی نیت واجب ہے تمام ہی صلاحی جس طرح نماز میں نیت کرنا واجب ہے ہاں جی نیت کے لیے تو ہر نیک عمل کے لیے نیت ہے تو زکوٰوٰۃ کے لیے نیت ہے اب کب کریں نیت فرماتے ہیں دو دو جگہیں اما وقت الاخراج من مالی یا اس وقت آپ زکوٰۃ کا اپنے میں سے الگ کر رہے ہیں ہم مال میں سے جدا کریں جنہیں زکوٰۃ کے مقدار بنتی تھی اس کو الگ کرتے ہوئے اس کو الگ لچ جاتے تو الگ کسی تھیلے میں برتن میں ڈالتے ہوئے پیسہ آئے تو الگ کسی لفافے میں آپ ڈال رہے ہیں اس وقت آپ نیت کر کے اس کو الگ الگ کر دیں تو ہاں جی زکوٰۃ نکالتے وقت کر لیں وقت علی سال یا زکوۃ کو پہنچاتے وقت علاق ہاتھوں کسی داروں کو دینے کے کسی شانس کو دینے دیں کسی غریب کو دینے جو بھی آٹھ گروہ میں سے جہاں بھی آپ شرف کریں اس کو مستحق تک پہنچاتے وہ اس وقت آپ نیت کریں ہاں جی زکوٰۃ کی جو ہے نیتیں مختلف صورتیں اور پھر دعوت میں تفصیل سے دیا ہوئے تمام نیتیں جو ہے ہاں جی اود مثلاً زکاة مال میں سو اودی زکوٰۃ المال میں روپیہ تو میں نہ روبیتیں ادان لیو جو ہی ہے اللہ جب آپ وقت پر ادا کر رہا سونے سے دور آؤ تو عود زک المال من, من زحوی فطر چاندی سے تو ودی زکوٰۃ المالیہ میں نلفِطی عدالِ وجوہ ہاں جی عدالِ وجوہ بحق عربۃ چونکہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے لفظ ماننا چاہیے بحق اللہ پڑھیں گے تو اس طرح باقی جانوروں میں جن چیزوں میں قلعہ میں جن میں بھی زکوٰۃ ہے اسی حساب سے نیت کریں گے تو نیت کرنا واجف ہے دو جگہ فرمایا یا جو ہے کو دیتے ہوئے یا مال کو آب آب الگ کرتے ہوئے اپنی مال سے آگے شاس سے فلماتیں اور عمل انعاموں بھارت جانور پر جو زکوٰۃ ہے جانوروں پر جو زکوٰۃ ہے اور مثالے کی تفصیل جا رہے ہیں فلماتے ہیں ان جانوروں میں فلاں زکوٰۃ فیح جانوروں پہ زکعی زکوٰۃ واجب نہیں ہے اللہ بال بات شرائطہ مگر اس میں چار شرائطے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چار شرائطے پہلا کیا ہے ان نصابوں اس کے لیے معین مقدار بتانے کتنا اون آپ کے پاس ہو کتنا بیٹ بکریاں ہوں کتنی گائے ہو تو اس مخصوص مقدار کو نصاب بولتے ہیں تو ابھی بتائیں گے ہر ایک کی جیسے گائے میں بتا رہے ہیں پہلا نصاب جہاں سے زکوٰۃ واجب ہونا شروع ہوتا ہے وہ پانچ اونٹ ہے ہاں گائے میں جو ہے پہلا نصاب جہاں سے آپ زکوٰۃ واجب ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ تیس گائے ہیں ایسے ہی جو بیل بکرے میں چالیس بیل بکریاں ہیں پہلا نصاب اس سے کم پہ آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے انتیس بھی ہو اس پر کوئی زکرہ نیچار ہو اونٹ تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے انتالیس بیر پکڑیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے بلا سال بنا آپ کے پاس رہیں لہذا نصاب پہ, پہ, پہ پہنچنا پہلا نصاب اس کے بعد اور بھی نصاب بیان کریں گے پہلا نصاب پہ, پہ, پہ پہنچنا واجب ہے نصاب سمرا دیجیے وہ محسوس مقدار تعداد دوسرا وال ہول و سال گزرنا یہ تعداد یہ اس مخصوص تعداد میں آپ کے پاس یہ جانوروں کی سال بھر رہے پانچ خون پر ہے تو سال بھر آپ پانچ اون کا مالک رہے اچھا تیس گائے ہے تو سال بھر آپ 30 گائے یا اس سے زیادہ کا مالک رہے چالیس بے گگڑیاں ہیں تو 40 بےغڑوں کا سال بھر جو ہے آپ ان کا مالک رہے ہاں جی تو جو تو یہ شرط ہے ہول یعنی سال گزرنا سال بھر آپ ان چیزوں کا مالک رہنا و سوم تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صحرا میں چرنے والا ہو ہاں جی یہ پالتو جانور نہ ہو اونٹ ہو خواہ گابے گائے اور آشناف وغیرہ بھینس وغیرہ ہو یا بیٹ بکرا ان سب کے لیے سوم بھی شرط ہے سائمہ سائمہ نے صحرا میں چرانا گر میں اگر گا دیتے جیسے ہمارے پاکستان کے جانوروں میں مثلا موسم گرما میں چند مہینے پہاڑوں پر لے جاتے ہیں ہاں جی اس کے بعد پھر باقی جو زیادہ تر میں گرم میں ان کو پالتے ہیں تو پھر ان پر زکوٰوت واجب نہیں ہو جتنے بھی تعداد میں چلے جائیں ان پر واجب نہیں ہے جو صحرا میں چلاتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے اونٹ میں بھی بیل بکریوں میں بھی اور گائے میں بھی سب میں صحرا میں چلانا یہ تیسری شرط ہے گھر میں اگر پالتوں والا ایک مہینہ بھی گھر میں اس کو غذا کھلانا پڑے گاس وس وغیرہ تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے پورا سال صحرا میں چلانا جیسے پنجاب وغیرہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سال بھر باہر چڑھتے ہیں چوتھی شردیاں والنا یا گونے میں نالوا ملے چوتھی شردی ہے وہ جانور جو ہے کام لینے والے جانوروں میں سے نہ ہو جیسے اون پر بوجھ بھی اٹھاتے ہیں ہمارے ہاں وہاں گائے جیسے زو وغیرہ ہیں جی ان سے کام لیتے ہیں حل جوتنے کا بوجھ اٹھواتے ہیں تو ایسا نہ ہو بوجھ اٹھانے والے جانوروں سے کام لینے والے جانوروں سے وہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ اتنے صاحب میں شامل نہیں ہوگا کام بالکل فارغ رکھا ہوا ہے کام لینے والا جانور نہ ہو تو ان پر بھی کام لینے والا جانور ہو اس سے کوئی کو کوئی کام لیتا جیسے پنجاب باڑہ میں راحت سے پانی نکالنے کے لیے بیل استعمال کر لیتے ہیں ہاں جی تو اس ان کے کام لینے والا جانور نہ ہو بوجھ اٹھانے والا جیسے اونٹ کام تو پر بوجھ اٹھانے کے لیے سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں سامان لندا کے لیے اور ممکن ہے اور بھی بوجھ کاموں میں استعمال ہوتا ہوں. تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہی کے نصاب میں داخل نہیں ہوا تو بالکل صحرا میں چھوڑا ہوا ہے اور وہاں پالتے ہیں وہاں بڑھتے ہیں ہاں جی وہاں چڑھتے ہیں تو اس کے جو ہے اور ان سے کوئی کام نہیں لیتے ہیں انسانی ذریعہ زندگی کے لیے ہاں جی تو کام نہیں لیتے ہیں کوئی بوجھ اٹھانا والا سواری وغیرہ تو پھر ان سے حال جوتنا وغیرہ ہاں جیسے راحت سے پانی نکالنے کے لیے ایسے کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہے اگر یہ تو یہ چار شرائط نصاب پہ پہنچنا سال گزرنا صحرا میں چلانا اور کام لینے والے جانوروں میں سہنا ان چار شرائط کے ساتھ جانوروں پر دکال واجب ہے باقی تفصیلات انشاءاللہ کل کے درخت میں پڑھیں گے